دیکھنے میں آیا ہے کہ ناج شریف اور ختم غوثیہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت غوثم رضی اللہ سے براہ راست دعا مانگی جاتی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ثابت کریں کہ ایک مسلمان اللہ تعالی کے علاوہ بھی کسی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ سکتا ہے یہ اصل میں لفظ دعا آپ نے یہاں غلط استعمال کیا یہ ہے کہ ان سے براہ راست مانگنا دیکھی ایک ہے حقیقت اور ایک ہے اس کا عرف فائل حقیقی تمام کی مشکلات کو تمام کا مدعا سننے والا حقیقی اللہ تبارتبہ تعالیٰ اور دوسرے جو ہیں ان پر مجاز کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے مثال کے طور پر دیکھیے پرانے مجید میں ہے حضرت مریم علیہ السلام تشریف فرما حضرت جبریل امی ان کے پاس ایک انسانی صورت میں آئے اور یہ واقعہ پرانے مجید میں موجود حضرت مریم ایک پارسا عورت تھی انہوں نے اپنی جانب ایک اجنبی شخص کو جو بڑھتے ہوئے دیکھا وہ سہم گئیں ڈر گئیں تم کون کیسے آئے کہاں سے آئے کیا معاملہ تو حضرت جبریل امی جو تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم مت گھبراؤ انہوں نے انا رسول ربیق میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول تمہارے پاس آیا کیونکہ وہ ملحقہ کے رسول حضرت مریم نے فرما تم کس لیے آئے تو دیکھیے حضرت جبریل نے کیا کہا لی احبا لی احا بل کے غلامن ذکیا میں تمہیں صاف بیٹا بخشنے آیا ہوں بیٹا کون بخشتا ہے بیٹا بخشنے والا تو اللہ تبارک بالا اور جبریل امی کہتے ہیں لی اہا بلکہ غلامن ذکیا میں تمہیں سترا بیٹا بخشنے آیا ہوں ہبا کہتے ہیں نا بخشنے کو ہبا کرنے کے لیے آیا لی اہا بلکہ گلا من سکیا تو کیا جبریل امی نے شرک کیا کیا شرک کا تصور کیا جا سکتا اگر ہم یہ ہے کہ غوث آزم ہماری مدد کریں یا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائے تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں اہل سنت یہ ہے کہ اللہ قبر و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے آپ ہماری ایانت آنت فرمائیں سمجھ گئے جناب یہ ہے اس کا مطلب اچھا اب اس معنی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے حضرات بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں وہ بھی سن لیجیے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تمام وہابی اور دیوبندی علماء کے سب سے بڑے پیرو مرشد ہیں انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ مسلح کے آخری سطح پر جو اپنا شجرا بیان کیا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا حضرت علی مشکل کے واسطے ایک بات ہوں یہ لکھی اور اپنی کتاب لکھا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے یا عبد القادر جیلانی شی للہ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے آپ میری مدد کیجئے تو حاجی امداد مہاجر مکی نے اس وظیفے کو یا ایسے کہنے کو جائز لکھا فیصلہ ہفت مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے اگر نہ ہو تو ہماری ذاتی لائبریری سے اس کی فوٹو کاپیات حاصل کر سکتے ہیں تو اب آپ کی سمجھ میں آ گئی اگر ہاں کسی کو یہ قوت حقیقی تصور کی کہ اللہ تعالی کے بغیر ان میں یہ قوت موجود ہے تو یہ کسی بھی سنی اور مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے ہم سب اللہ کا بندہ مانتے ہیں یہاں تک کہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک کا بندہ ہی مانتے ہیں لیکن اعلی وہ ارفا بندہ مانتے ہیں